Allah, Allah. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حافظ سیف اللہ, اللہ سلم نے قیام میں جو دوسرا پارا تلا پارے کی ابتدا میں قبلہ کا بیان ہے. آپ کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ بیت المقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکت المکرمہ میں جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اس طرح کھڑے ہوتے کہ کعبہ بھی آپ کے سامنے ہو جاتا اور بیت المقدس لیکن جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو اب یہ ممکن نہیں رہا تو آپ نے سولہ یا سترہ مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی اس دوران آپ کی یہ آر اور تمنا برابر رہی کہ میرا قبلہ کعبہ بنا دیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس آرزو اس خواہش اس تمنا کو شرف قبول بخشا اور حکم دیا کہ آپ اپنے چہرے کو کعبہ کی طرف پھیر لیں یہ حکم قبلے کی تحویل کا اس وقت ہوتا جب لوگ عصر کی نماز پڑھنے جا اور اس وقت عصر کی نماز خانے کعبہ کی طرف منہ کر کے ادا کی گئی یہودی اور منافقین کو کیا چاہیے تھا ایک شوشا انہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں شوقوں شب و شبہات پیدا کرنے کے لیے یہ شوشہ اٹھایا کہ یہ کون سا دین محمد پیش کر رہے ہیں کبھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں کبھی خانے کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں کون سا دین ہے آج قبلہ یہ ہے تو دوسرے دن قبلہ وہ ہے انہوں نے اس بات کو بہت بڑا ایشو بنا لیا انہوں نے یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ اگر پہلا قبلہ بیت المقدس وہ صحیح نہیں تھا تو اس کی طرف منہ کر کے جن مسلمانوں نے نماز ادا کی اور اسی قبلے پر ان کا انتقال ہوا یہ دوسرا قبلہ انہیں نہیں ملا تو ان کی نمازوں کا کیا ہوا اللہ تبارک و تعالی نے آئے کریمہ نازل کر کے اس شبہ کو رفع فرمایا فرمایا کم اللہ, اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا سوال کیا تھا ان کی نمازوں کا کیا ہوا جواب اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا اس کا مطلب ہوا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے جو لوگ نماز پڑھتے ہوئے مر گئے اللہ نے ان کی نمازیں قبول کر لی پہلی بات تو ہی معلوم دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نماز کو اللہ نے یہاں ایمان کہا ہے یعنی جو لوگ نماز ادا نہیں کرتے ان کا ایمان ہی نہیں ہے اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آمال داخل ایمان ہیں اس لیے کہ نماز ایک عمل ہے نا اور اللہ نے اس عمل کو ایمان کہا ہے پتہ یہ چلا کہ آمال یہ ایمان میں داخل ہیں اور آمال میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے تو ایمان بھی گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے اللہ نے تین مرتبہ یہ بات کہی کہ اپنا چہرہ آپ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے فولی وجہ کا الحرام فول وجہ کا الحرام فول وجہ کا المسجد الحرام, الحرام یہ تین تین مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کو حکم دینے کی کیا ضرورت تھی ایک ہی مرتبہ کہہ دیتا یہ تین مرتبہ کہنے کی کیا ضرورت تھی تین مرتبہ خانے کعبہ کی طرف رخ پھیر لینے کی مختلف علتیں غائیہ ہے پہلی علت یہ ہے کہ ہر امت کا ایک مستقل قبلہ ہوتا ہے اور امت محمدیہ ایک مستقل امت ہے لہذا اس کا ایک مستقل قبلہ ہونا چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فول و شطر المسجد حرام دوسری وجہ ایک الزام کو دور کرنے کے لیے اس لیے کہ تورات میں لکھا ہوا ہے کہ آخری نبی جو آئے گا اس کا قبلہ مسجد حرام ہوگا لگتا ہے کہ یہ نبی سچا نبی نہیں ہے جھوٹا نبی ہے اس لیے کہ توراک میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا قبلہ خان کعبہ ہوگا یہ تو بیت المقدم کی طرف منہ کر کے نماز پڑتا ہے اللہ تعالی نے یہ فرمایا اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لے اس الزام کو رفا کرنے کے لیے کہ وہ جو تورات میں لکھا ہوا بالکل صحیح ہے آخری نبی کا قبلہ خانے کعبہ ہی ہوگا مسجد حرام ہی ہوگا یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہ پہلی مرتبہ حکم ساکمین حرم کے لیے ہے جو حرم کے باشندے ہیں اور دوسری مرتبہ جو حکم ہوا وہ باشندگا نے جزیرت العرب کے لیے اور تیسری مرتبہ جو حکم ہوا وہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے حکم ہے. کہ دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں جہاں بھی رہتے ہوں ان سب کا طبلہ ابھی یہ بھی کہہ سکتے ہیں اب. کہ تمام احوال میں تمام امکنا میں تمام جگہوں میں تمام احوال میں مکانوں میں زمانوں میں تمام مسلمانوں کا قبلہ اب بیت الحرام ہی رہے گا قیامت تک اس کے بعد ایک بات کہی گئی کہ اللہ دودینہ آتے نہ ہوں ملکی تاب ہو کما یاریفون اب میرے رسول کو یہ یہودی اس طرح پہچانتے ہیں جیسے کہ یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں جیسے ماں باپ اپنے بیٹوں کو پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتے لاکھوں میں پہچان لیتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے ایسے ہی یہودی میرے رسول کو اس طرح پہچانتے ہیں کہ یہ اللہ کا رسول ہے جیسے ماں باپ اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے سوال یہ ہے کہ اس کا برعکس کیوں نہیں یہ کہا جاتا کہ یہ میرے رسول کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے بیٹا اپنے ماں باپ کو پہچانتا ہے ایسا کیوں نہیں کہا گیا جواب اس کا یہ ہے کہ ابتدائی پیدائش سے بچہ ماں باپ کی پرورش میں ہوتا ہے ماں باپ اسے نہلاتے ہیں دھلاتے ہیں ان کے سامنے ننگا بھی ہو جاتا ہے تو ماں باپ کی نگاہیں اپنے بیٹے کے تمام آزا کے اوپر ہوتی ہے بیٹے کے جسم کا کوئی عضو کوئی حصہ ایسا نہیں رہتا جہاں پر ماں باپ کی نظر نہ پڑی ہو لیکن بیٹے کی نظر ماں کے آزائے مستورا کے اوپر نہیں ہوتی چھپے ہوئے آزا کے اوپر نہیں ہوتی کہ بہت سارے آزاد بیٹے کی نگاہوں سے اوجھل ہوتے ہیں بیٹے کی نظر ان پر نہیں پڑی رہتی اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے رسول کو اس طرح پہچانتے ہیں کہ یہ اللہ کا رسول ہے जिस तरह मां बाप अपने बेटे को पहचानते हैं कि इतदाय पैदाइश से लेकर चूंकि उनकी परवरिश में रहता है उसके जिसम का कोई उज्व कोई हिस्सा ऐसा नहीं रहता जिस हिस्से के ऊपर मां बाप की निगाह ना पड़ी देखो इतनी बारीकियों के ऊपर कुरान निगाह रखता है अगर इसको उल्टा कह देता تو بات کے اندر وہ خوبی پیدا نہیں ہوتی جو خوبی یہاں پیدا ہو گئی ہے اس کے بعد اللہ تبارک تعالی نے فرمایا کہ فض کرو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا ایک حدیث میں ہے کہ تم مجھے اگر دنیا کی محفل میں یاد کرو گے تو میں تمہیں اس سے اچھی محفل میں یاد کروں گا یعنی فرشتوں کے محفل میں میں تمہیں یاد کروں گا یہاں یہ جان لینا ضروری ہے کہ یاد کرنے کا تعلق کس چیز جی سے ہے یاد کرنے کا تعلق دل سے ہے یہ تو مسلم ہے یاد کرنے کا تعلق دل سے ہے اصل ذکر ذکر قلبی ہے زبان کے ذکر کو ذکر لسانی کو ذکر اس وجہ سے کہہ دیا جاتا ہے کہ زبان ترجمان قلب ہے دل کی ترجمان ہے لیکن حقیقی ذکر جو ہوتا ہے وہ دل کا ذکر ہوتا ہے اگر آدمی زبان سے ذکر کر رہا ہو لیکن دل اس کا ساتھ نہ دے تو اسے ذکر نہیں کہتے آج دیکھو لوگوں کو کہ تصویریں ہاتھ میں لٹکائے رہتے ہیں اور لوگوں سے باتیں کیا کرتے یہ یہ درحقیقت اللہ کا ذکر نہیں بلکہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ایک بھیاک مذاق ہے ایک خوفناک مذاق ہے اس پر بجائے ثواب کے وہ عذاب کے مستحق ہوتے ہیں اس لیے کہ اصل ذکر کیا ہے دل کا ذکر اگر دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے تو وہ ذکر ہی نہیں ہے صرف زبان سے اللہ اللہ کہنا زبان سے ذکر کرنا یہ کافی نہیں ہے ذکر لسانی اسی وقت معتبر ہے جب زبان کا ساتھ دل دے رہا ہو اگر زبان کا ساتھ دل نہ دے رہا ہو تو وہ ذکر ذکر ہی حقیقت ہم لوگ وہی ذکر کرتے ہیں تصبی گھماتے رہتے ہیں اور لوگوں سے باتیں کیا کرتے ہیں یہ اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ نہیں ہے یہ اللہ کے ذکر کا صحیح طریقہ نہیں ہے آپ زبان سے ذکر کر رہے ہوں اور دل آپ کی زبان کا ساتھ دے رہا ہو تو یہ حقیقی ذکر ہے اور اسی حقیقی ذکر کا مطالبہ ہے کہ اگر تم اس طریقے کا ذکر کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا تمہارا ذکر کروں گا فرشتوں کی محفلوں میں اس کے بعد کہا گیا انسان پیدا ہوا ہی ہے مصیبتوں میں جب پیدا ہوتا ہے تو زور سے چلاتا ہے وہ زندگی بھر چلاتا ہی رہتا ہے چلانے کا یہ سلسلہ دکھوں کا یہ سلسلہ مصیبتوں کا یہ سلسلہ آفات کا سلسلہ چاہے وہ آفات عرضی ہو چاہے آفات سماوی ہو بلیات کا سلسلہ مصیبتوں کا پریشانیوں کا سلسلہ برابر جاری رہتا ہے لئے چلتا رہتا ہے مرنے تک آدمی کو مصیبتوں سے چھٹکارا نہیں ملتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ایک نسخہ بتایا ہے نسخہ کیمیا کہہ لیجیے نسخہ اکسیر کہہ لیجیے کیا ہے وہ نسخہ ایوین آ منتین اے ایمان والو مدد طلب کرو جب بھی کوئی آفت آئے جب بھی کوئی مصیبت آئے جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو مدد مانگو کس چیز میں مدد مانگو اس کا ذکر نہیں کیا گیا عام رکھا گیا اس کو مفول کو عام چھوڑ دیا گیا یعنی زندگی میں کوئی بھی مشکل پیش آئے زندگی کے کسی موڑ کے اوپر تم کسی حادثے کا کسی پریشانی کا شکار ہو جاؤ تمام پریشانیوں میں تم مدد مانگو اللہ سے کس کے ذریعے ایک نسخہ ہے جو دو, دو چیزوں سے مرکب ہے ایک دوا ہے جو دو چیزوں سے مل کر بنی ہے ایک صبر اور دوسرے نماز جب بھی کوئی مصیبت آئے تو ایک تو صبر کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑو اور دوسرے نماز کا دامن اور اگر صبر کا مطلب یہاں روزہ رکھ مان لیا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں ہو. صبر کا مطلب اگر روزہ مان لیا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں یعنی اگر مصیبت آئے تو آدمی روزہ رکھے اور نماز پڑھے تو زندگی میں کوئی پریشانی آئے تو اس کے لیے ایک نسخہ بتایا گیا ہے. نسخہ استعمال کر دو پریشانی دور ہو جائے گی اس کے بعد یہ کہا گیا جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے انہیں مردہ نہ کہو یہ شہدا کے بارے میں شہیدوں کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے مردہ نہ کہو اس آتی کریمہ کا نہ جانے کیا کیا مطلب لے لیا گیا ہے حالانکہ سیدھا سادہ مطلب یہ تھا کہ بھائی ایک آدمی ہے جو کھاٹ کے اوپر مر جاتا ہے اور ایک ہے جو میدان کارزار میں اللہ کے لیے لڑتے ہوئے مر جاتا ہے دونوں موتوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے تو جو لوگ اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے مارے گئے قتل کر دیے گئے انہیں یہ نہ کہو کہ وہ مر گیا ایسا نہ بولو کہ وہ مر گیا بلکہ یہ سمجھو کہ اس نے ایسی موت پائی ہے جس پر ہزاروں زندگیاں قربان کی جا سکتی یہ مطلب ہے اور یہ ایسی موت ہوتی ہے کہ اس کے لیے برزخ نہیں ہے آدمی جب مرتا ہے تو سور پھونکے جانے تک وہ برزخ میں رہتا ہے اور شہید جب مرتا ہے آدمی جب شہید ہوتا ہے تو ڈائریکٹ اسے جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے لیکن اسی جسم کے ساتھ نہیں بلکہ ہرے پرندوں کے پوٹوں میں ان کی روحیں ڈال دی جاتی ہیں وہ دن بھر جنت کے باغوں میں جنت کے درختوں پر چہچاتے رہتے گھومتے رہتے ہیں اور جب شام ہو جاتی ہے رات ہوتی ہے تو وہ ارش کے نیچے لٹکتی ہوئی قندیلوں میں بسیرا کرتے ہیں اس کا مطلب جنت میں بھی شام ہوگی جنت میں بھی صبح ہوگی نہ جانے کیسی صبح نہ جانے کیسی شام اللہ جانے بجلی کا کیا انتظام ہے نہ جانے پاور کا کیا انتظام میں نے کہیں پڑھا تھا کہ پاور کا ڈائریکٹ نظام عرش اعظم سے ہے عرش سے روشن اور کون سی چیز ہو سکتی ہے وہاں سپلائی کبھی بند نہیں ہوگی سوال ہی نہیں جب عرش سے اس کی سپلائی ہے تو بتی جانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو یہ ہے شہدا کا مرتبہ اور ان کا مقام اسی وجہ سے کہا گیا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں انہیں نہ کہ وہ مر گئے انہوں نے ایسی موت پائی ہے جس پر ہزاروں زندگیاں قربان کی جا ہیں اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات کہی گئی کہ انسان کے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں ضروری نہیں کہ وہ انسان کے بد عملوں کا نتیجہ ہو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ آزمانے کے لیے مصیبتیں ڈالتا ہے تو آدمی کے اوپر کوئی پریشانی آئے تو یہ نہ کہو ارے اتنا بد عمل تھا وہ اس کی بدعملی کی وجہ سے اسے یہ سزا ملی ہے تمہیں کیسے معلوم کہ جو پریشانی اس کے اوپر آئی ہے وہ اس کی کسی بدعملی کا نتیجہ نا. انسان کے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں ضروری نہیں کہ وہ اس کی بدعملیوں کا نتیجہ ہوں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ آزمانے کے لیے انسانوں کے اوپر مصیبتیں ڈالتا ہے. جیسا کہ یہاں عزائط میں فرمایا گیا کمبی شیم من خوف ہم آزماتے ہیں ان کو یا تم کو خوف دے کر کے اسی طریقے سے پھلوں میں کمی کر کے وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتوں میں ہم آزماتے ہیں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا یہ بندہ اپنے دعوے ایمان میں کتنا سچا ہے مصیبت آنے کے بعد یہ جزا فزا کرتا ہے یا یہ بولتا ہے انلہ ہی ولح راجو دیکھو, کتنی باریک اور کتنی نازک بات ہے چراغ جل رہا ہے گھر میں چراغ جل رہا ہے روشنی کا باعث بھی رہی ہے چراغ جل رہا ہے اچانک بجھ گیا اب اس پر آپ جزا فدا کریں ارے کیا ہو گیا لائٹ کو کیا ہو گیا موم بتی کو جزا فدا آپ کرنے لگے اور ایک ہے جیسے ہی وہ چراغ بجھا آپ کہیں انہراجو کتنا فرق ہو گیا دیکھو دونوں چیزوں میں تو جب کوئی مصیبت آئے ایک طریقہ تو یہ آدمی جزا پزا کرنے لگے تقدیر سے شکایت کرنے لگے اس کی ممانعت ہے اور جب مصیبت آئے تو ایک طریقہ یہ ہے کہ انا لہ راجر کہے کتنا پیارا جملہ ہے یہ حقیقت اس جملے کے اندر دو دو تسلیاں ہیں ایک تسلی عقلی ہے اور ایک تسلی تبڑی ہے عقلی تسلی کیا ہے کہ یہ میرا بیٹا جو تھا میری بیٹی جو تھی میرا باپ جو تھا میری ماں جو تھی یہ اللہ کی ملکیت تھی یہ سب اللہ کی ملکیت تھے جس کی ملکیت تھی لے گئے ہو تو ہم کو جدا پتا کرنے کی کیا ضرورت ہے ارے بھائی کسی نے کوئی چیز امانت ہمارے پاس رکھی تھی اگر وہ امانت ہم سے لے لی تو چیز اس کی تھی نا اب ہم کو چیخو پکار کرنے کی کیا ضرورت ہے تو ہم نے کہا ان بے شک ہم اللہ کے ہیں اللہ کی ملکیت ہے ہم یہ تسلی ہو گئی دل ادھ, کس کو دل کو اور عقل کو کہ جس کی ملکیت ہی لے گیا وہ اناج دوسرے جملے میں طبیعت کو تسلی دی گئی ہے کیا ارے بھائی یہ دنیا دار المحن ہے دار البلا ہے مصیبت کا گھر ہے اگر کسی آدمی کو جیل میں سے نکال کر کے کسی پکنک اسپاٹ پر پہنچا دیا جائے تو وہ خوش ہوگا یا غمزدہ ہوگا خوش ہوگا وہ ہو. تو جب دنیا جیل خانہ ہے اس جیل خانے سے مرنے کے بعد آدمی نکل گیا اچھے اعمال کیے ہیں تو جنت پہ پہنچ گیا خوشی کا مقام ہے وہ اننا الیہ راجعون اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں اس جملے میں در حقیقت اننا للہ و اننا الیہ راجعون میں دو جملے ہیں پہلا جملہ اننا للہ اس میں انسان کو دلی اور عقلی تسلی دی گئی ہے اور وہ اننا الیہ راجعون دوسرے سینٹنس کے اندر تبعی تسلی دی گئی ہے پہلے جملے کے اندر ملکیت جس کی تھی وہ لے گیا جدا بدا کرنے کی کیا ضرورت ہے اور دوسرے جملے ارے یہ تو جیل خانہ تھا جیل خانے سے نکل کر کسی پکنک اسپاٹ پر پہنچ گیا خوشی کا مقام ہے طبیعت بھی کہتی اچھا ہوا اس جیل سے نکل گیا تو دل کو بھی تسلی اور اور طبیعت کو بھی تسلی مل گئی اچھا کوئی مر جائے یا دکان جل جائے دکان کے کو اوپر کوئی مصیبت آ جائے آدمی کہ انہراجو تو تسلی مل گئی اس کے عقل و دل کو تسلی مل گئی اس کی طبیعت کو اچھا رونے کی اجازت ہے اس لیے کہ اس طرح کی, کی ہے اس کا مال لٹ گیا اس کا بیٹا چلا گیا رونے کی اجازت ہے اس لیے کہ یہ استراری کیفیت کی ہے اللہ تبارک کو تالنے کا رو سکتا ہے تو چل تیرے جذبات کی بھی رعایت کر دیتے عقل و دل کی رعایت طبیعت کی رعایت اور آنسو بہانے کی اجازت دے کر جذبات کی رعایت کر دیتے اللہ اور اللہ نے فرمایا کہ ایک طرف تو یہ جملہ جب تو کہے گا تو تیرے عقل و دل کو تسلی مل جائے گی تیری طبیعت کو تسلی مل جائے گی رونے کی اجازت میں نے دی ہے تو تیرے جذبات کو تسلی مل جائے گی اور دیکھ الام سلامات جو لوگ صبر کر کے یہ جملہ پڑھ لیتے ہیں یہ جملہ کہتے ہیں ان کے لیے دنیاوی برکتیں دینی برکتیں ظاہری برکتیں باطنی برکتیں یہ ہے وہ اور جو چیز چلی گئی ہے اس کا نمل بدل مل جائے گا بیٹا مر گیا ہے اللہ تبارک کئی بیٹے دے دیں اس کے بدلے دکان ایک جل گئی ہے دکان کا تھوڑا نقصان ہوا ہے انا للہ وا راجون پڑھ دیا اللہ تبارک و تعالی اسے دو دکانیں دے, دے دے یہ وعدہ ہے اللہ کا اگر تو صبر کر لے اور انہیں اللہ راجون پڑھ لے تو دنیاوی برکتیں سالابات دینی برکتیں سلامات کے اندر داخل ظاہری برکتیں سلوات کے اندر داخل باطلی برکتیں سلوات کے اندر داخل وہ رحمت اور جو ہاتھ سے نکل گیا جو چیز کھو گئی اس کا نیمل بدل یعنی اس سے اچھی دکان دے دیتے ہیں تو جب مصیبت آئے یہاں تک کی چراغ بھی بج جائے بتی چلی جائے تو کیا پڑھیں گے آپ اس کے بعد ایک بڑی اہم بات بتائی جا رہی ہے کہ جتنے انبیاء آتے تھے ان کا کام کیا تھا ان کی بےست کا مقصد کیا تھا دعوت لوگوں تک اللہ تبارک و تعالی کا پیغام پہنچانا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا اب قیامت تو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے یہ دعوت لوگوں تک کون لے جائے گا امت مسلمہ بحیثیت امت مسلمہ اس فرض منسبی کو ادا کرے گی قیامت تک انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر اور پارے کے شروع میں ایک عجیب بات کہی گئی ہے کہ وہ کگالی کا جاننا کو ہم نے تم کو امت وسط بنایا وسط مارے جانتے کیا ہوتا ہے وسط اور وسط کا مطلب بیچ بالکل کیا کہتے اس کو مڈل بیچ تین لکیریں کھینچی ایک دو تین تو یہ جو دا مڈل ون یہ جو بیچ والی جو لکیر ہے اس کو کہتے ہیں وسط اور عجیب بات تو یہ ہے کہ آج بھی جغرائی جغرافیائی اعتبار سے دیکھیے تو مسلمان تمام دنیا کی قوموں کے بالکل مڈل میں بیچ میں ہیں جغرافیائی اعتبار سے بھی آپ دیکھیں تو تمام مسلمان دنیا کی تمام قوموں کے بالکل بیچ میں ہیں اچھا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ ایک کمرہ ہے اس کمرے میں پورے انصاف کے ساتھ ہر ہر جگہ پر برابر برابر روشنی پہنچانی ہے تو آپ کیا کریں گے ایک دس بائی دس کا کمرہ ہے میں یہ سوال کروں کہ ایسی جگہ چراغ رکھو کہ پورے کمرے کے ساتھ انصاف ہو جائے اور برابر برابر روشنی پورے کمرے میں پہنچے اس کا طریقہ کیا ہے کمرے کے بالکل بیچ میں ٹینڈل رکھ دیا جائے چراغ رکھ دیا جائے بتی رکھ دی جائے تو بالکل بیچ میں اگر لائٹ رکھیں گے تو پورے کمرے کے ساتھ انصاف ہوگا اور پورے کمرے میں برابر برابر روشنی پہنچے گی ایسے ہی جب تم کو ایسی امت بنایا گیا ہے جو بالکل بیچ میں ہے تو اسی جگہ سے تم پوری دنیا کے اندر روشنی پھیلاؤ تم کو قرآن جو نور ہے وہ دیا گیا روشنی تم کو حدیث جو نور ہے تم کو ہدایت جو نور ہے یہ دیا گیا ہے اور تم بالکل دنیا کے بیچ میں ہو تو یہی سے روشنی برابر برابر پوری دنیا میں پہنچاؤ یہ تمہارا فرض منصبی ہے بحثیت امت مسلمہ اس کے بعد ایک بات کہی گئی کہ کوئی بھی بات بلا تحقیق کے مت مانو جب تک بات سمجھ میں نہ آئے تب تک بات تسلیم نہ کرو مولوی صاحب نے کہہ دیا صحیح ہوگا, صحیح ہوگا صحیح ہوگا نہیں صحیح ہے یا نہیں ہے تب مانو صحیح ہوگا مولوی صاحب نے کہا ہے صحیح ہوگا امام صاحب نے کہا ہے اس کی مثال دی گئی مسل الوین کا فرو کا مسل الوی ہے یہ خوبی مانا دعم والا نیدہا. کتنی پیاری مثال ہے دیکھیے آپ کہتے ہیں کہ ایک چرواہے کو دیکھیے ذرا آتے ہیں نا بھیڑ لے کر کے اور بکریاں لے کر کے لاکھوں روپیہ کھلے طور پر لے کر کے گھومتے دو دو. کوئی پوچھنے والا نہیں ان کو ایک بکری کم سے کم پانچ ہزار دس ہزار میں جاتی ہے ہزاروں بکریاں ساتھ میں لے کر کے چل لاکھوں روپیہ کھلے عام لے کر کے گھومتے کوئی پوچھنے والا نہیں ان کو چرواہے کو رائی کہتے اور عجیب بات تو یہ کہ اس کی ایک آواز کے اوپر سارے کے سارے مویشی رک جاتے ہیں اس کی آواز پر چلنے لگتے ہیں اس کی آواز پر مڑنے لگتے ہیں اب وہ ایک مخصوص قسم کی آواز نکالتا اے کوئی مخصوص آواز نکالتا اور اس آواز کو سن کر کے سارے کے سارے مویشی اس کی طرف پلٹ جاتے ہیں اس کی طرف چلنے لگتے ہیں بتاؤ اس کی آواز کا کچھ مطلب وہ سمجھتے ہیں हा? اس نے کیا کہا ہے صرف آواز لگائی ہے اس نے مطلب ان کی سمجھ میں نہیں آیا صرف آواز کے اوپر وہ چل پڑے صرف آواز کے اوپر بغیر آواز کو سمجھے ہوئے اس کے اوپر عمل کرنا یہ تو جانوروں کا کام ہے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل و شعور دیا ہے آواز کا مطلب سمجھے اگر کی آواز کا مطلب کیا ہے اگر وہ بھی صرف آواز کے اوپر حرکت کرنے لگے تو اس میں اور جانوروں میں فرق کیا ہوا تقلید کا رد بلکہ رد, بلکہ رد بلید اس آتے میں موجود ہے اس کے بعد ایک بڑا اہم مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے فرمایا گیا چار چیزیں حرام انمتا مردار اچھا ہر قسم کا مردار حرام ہے ایک بات یہ سمجھانی ہے وہ اور خون حرام ہے سوال یہ ہر قسم کا خون حرام ہے اور تیسرے ولاحم خنزیر سور کا گوشت چوتھے اما اللہ, اللہ, اللہ کے علاوہ کی طرف جو چیز منسوخ کر دی گئی ہو وہ بھی حرام ہے جانور مر جائے کھانا حرام ہے لیکن دو مردار اللہ نے حلال کر دیے ہیں، تلی اور کلیجی کبید اور تہال تلی اور جگر یہ دو خون ہیں اللہ تبارک و تعالی نے دو خون یہ حلال کر دیے اور دو مردار جو عام طور پر میتا کے اندر سے یہ سمجھ میں آتا ہے مہتا کا مفاد کہ ہر مردار حرام ہے لیکن حدیث میں دو مردار کو جائز قرار دیا گیا ہے ایک تو ٹڈی اور دوسرے مچھلی مری ہوئی مچھلی استعمال کی جا سکتی ہے مری ہوئی ٹڈی آدمی کھا سکتا ہے تو مردار میں سے دو چیزوں کا استثنا دو چیزوں کا ایکسپشن ایک تو ٹڈی اور دوسرے مچھلی مری ہوئی مچھلی, مچھلی مری ہوئی ٹڈی استعمال کی جا سکتی ہے اور دو خون کلیجی اور تلی سور کا گوشت پورا سور ایک ایک جز اس کا یہ حرام ہے وہا غیر اللہ غیر اللہ کی طرف جو چیز منسوخ کر دی جائے کیا مطلب قبروں کے ارد گرد کسی جانور کو جبا کر دیا جائے کھانا حرام قبروں کے اوپر جو لنگر تقسیم کیا جاتا ہے وہ لنگر بھی حرام کسی بابا کے نام پر کوئی جانور چھوڑ دینا سید احمد کبیر کی گائے پیر صاحب کا بکرا اسی طریقے سے مزاروں کے اوپر لٹکی ہوئی جو سندوکیں رہتی ہیں نظر و نیاز کی اس کے اندر پیسے ڈالنا یہ بھی جازنی یہ ساری کی ساری چیزیں مما اہل غیر اللہ کے دائرے میں آ اب آپ ایک سوال کریں گے کہ یہی چاروں چیزیں حرام ہیں بقیہ اور ساری چیزیں حلال ہیں نہیں یہاں حسرے حقیقی نہیں حسرے اضافی ہے یہاں وہ چار چیزیں بیان کی گئی ہیں اور ان کے اوپر ہرمت کا حکم لگایا گیا ہے جو چار چیزیں مسلمانوں میں اور مشرقوں میں ماں بہن نزا تھی ان چار چیزوں کے بارے میں مسلمانوں میں اور مشرقوں میں نزا تھا جھگڑا تھا مشرقین یہ کہتے تھے چاروں حلال ہیں اب آئے کی یہ چاروں حرام ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اور ساری چیزیں حلال ہیں حرام نہیں ہیں ایک سوال آپ یہاں کر سکتے ہیں اور ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اسے خون کی ضرورت ہے اب آپ اپنا خون دے سکتے ہیں کہ نہیں جس کو بلڈ ڈونیشن کہتے ہیں. دے سکتے ہیں کہ نہیں ایک سوال ہے اس لیے کہ خون کا استعمال حرام قرار دیا گیا ہے اب آپ کسی کو بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں بلڈ ڈونیشن کرنا کیسا اب میں یہ کہوں کہ بلڈ ڈونیشن کرنا بلڈ ڈونیٹ کرنا بلڈ دینا جائز ہے تو آپ ایک سوال کریں گے کہ حدیث میں ہے کہ حرام چیز کے اندر شفا ہے ہی نہیں اور حرام چیز سے دوا مت کرو کسی دوا کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ بازار میں وہ دوا موجود ہے مگر اس میں حرام چیزیں ملی ہوئی ہیں اب اس دوا کو استعمال کر سکتے ہیں نہیں خون کو یہاں حرام قرار دیا گیا ہے اب آپ بلڈ ڈونٹ کیسے کر سکتے ہیں اور حدیث میں ہے کہ حرام چیز کے اندر شفا ہے ہی نہیں اور حرام چیز سے دوا مت کرو آگے اسی سوال کا جواب دیا جا رہا ہے فمنز تر غیر مگر جب استرار کی کیفیت ہو جائے مجبوری ہو تو یہ حرام چیز حلال ہو جاتی ہے اللہ بلڈ ڈونیشن کر سکتے ہیں اب بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں اس لیے کہ استرار کی اور مجبوری کی کیفیت آ اب یہ سوال رہا کہ حرام چیز کے اندر شفا ہے ہی نہیں تو خون تو حرام تھا وہ دوا جو ڈاکٹر نے پرسکرائب کیا کہ اس دوا کے علاوہ آپ کے مرض کا کو کوئی الرجی نہیں ہے مجبوراً آپ لے آئے تو حرام چیز کے اندر شفا ہے ہی نہیں جواب اس کا یہ ہے کہ استرار کی کیفیت میں جو چیز اس آدمی کے لیے حرام تھی رار کی وجہ سے ہلال ہو گئی اب ہلال میں تو شفا ہے نا بات سمجھ میں گئی نا جو آدمی مجبور ہو گیا اس کے لیے وہ چیز ہلال ہو گئی نا اب ہلال میں تو شفا ہے تو اس کی کیفیت میں ہر چیز حلال ہو گئی اور ہلال کے اندر شفا ہے سوال جب پیدا ہوتا جب استرار کیفیت کی نہ ہوتی مجبوری کی کیفیت نہ پیدا ہوتی اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات بتائی جا رہی ہے امام نمازوں کے اندر ایک سورہ پڑتا رہتا ہے سورہ انفتار اس کے اندر ایک آیت ہے ان البرار <لَفِنَعِن> ابرار لوگ جنت کے اندر رہیں گے بر کرنے والے بر مانے نیکی ابرار مانے نیک لوگ یہاں آئے بر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ جو لوگ چھ چیزوں سے اپنے آپ کو مزین کر لیں اپنی زندگی میں چھ چیزیں لے آئے وہ ابرار کے زمرے میں آ جاتے ہیں اور ابرار کے لیے جنت ہے وہ چھ چیزیں کیا ہیں ایمان کے اصول خمسا جنو پانچ اصول ایمان کے ایمان باللہ ایمان بالیوم الاخر ایمان بالرسل ایمان بالملائکہ کا ایمان بالکتاب کتاب یہ ایمان کے اصول خمسا ہوئے پانچ اس کو ایک مانو دوسرے ایتا مال محبوب آپ کا محبوب مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو یہ نہیں کہ پھٹا جوتا دے کر کے ہاتم تائی کی قبر پر لات مار دیا جو مال آپ کو محبوب ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو ایمان کے اصول خمسا ایک دوسرے ایتا مال محبوب آپ کا محبوب مال جو ہے وہ اللہ کے راستے میں آپ خرچ کریں تیسرے نماز قائم کرنا چوتھے زکات دینا زکات الگ ہے یہ فرض ہے اور مال محبوب دینا یہ آپ کے اپنے اوپر ہے اس کے بعد ایفائے عہد ایفائے ای عہد وعدے کا پورا کرنا ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں قرآن حکیم نے ولمفون <بِعَحْدِهِم> کہہ کر کے تاجروں کو ایک عجیب نسخہ بتا دیا ہے کہ کسی قسم کی تجارت اگر وہ کر رہے ہیں تو کامیابی کی زمانت کے لیے ایک چیز کو ہمیشہ پیشے نظر رکھیں وہ کیا ہے ایفائے وعدہ مال لے کر کے آئے تو وقت کے اوپر پیسہ دے دینا کریڈٹ کب بنتی ہے جب آدمی ایفائے وعدہ کا پاس کرتا ہے مال لے آئے اور جہاں سے مال لائے